اطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنن فت باي الاء ربكما تكذبان زوات افنان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما عينا تجريان صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي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 جرا یجری جرایان فبی علا یوربی کماتوں کا دیبان فی ہیما بنک الفا کی زوجان, زوجان مبتدہ موخر ہے اور فی ہما بنک الفا خبر مقدم ہے ان دونوں میں ہر قسم کے میووں میں سے دو دو قسم ہیں زوجان جان نوعان فب ائی علا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى دیبانی مت کی این اللہ فرش فروش جمع ہے فراش کی ولفراشرش و جو زمین پر بچھایا جاتا ہے اس کو فراش بھی کہتے ہیں اس کو بسات بھی کہتے ہیں اس کو تنفسہ بھی کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں تنفسہ اس کی جمع ہے تنافس تو فرمایا بیٹھے ہوں گے ایسے فرشوں پر بطور ایک ہوتا ہے بتونا ایک ہوتا ہے زہارا یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں بتونا کیا ہے بتانا کہتے ہیں استر کو زہارا کہتے ہیں اس کا باہر والا عموماً پہلے جو کپڑے جیسے ہمارے کپڑے ہیں تو وہ کئی دفعہ ایک ہی کپڑا ہوتا ہے اندر سے باہر سے وہ ایک ہی کپڑا ہے پہلے اور ابھی بھی ایک رواج ہے کہ اوپر یعنی جو قمیص بنائی جائے گی اس میں دو کپڑے ایک اوپر سے اور ایک اندر سے سلا ہوا ہے تو وہ دو کپڑوں کا مجموعہ ہے تو جب دو کپڑوں کا مجموعہ ہو دسار اور شہر ہے دسار اور شہر ہے الگ الگ کپڑے ہونا ٹھیک ہے بتانا اور زہارہ کیا ہے ایک ہی کپڑا سلا ہوا ہے دو کپڑوں سے اندر والی طرف کو جس کو استر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں استر اس کو بتانت کہا جاتا ہے اور باہر والے کو کہا جاتا ہے زہارتن بتا اس کی جمع ہے زہائر اس کی جمع یادین تو بتانا کیا ہوا جو کپڑا اندر کی طرف ہے وہ آپ کے راس جانے گا نا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اندر سے تو بتانا اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو ایسا دوست ہو کہ جس سے انسان اپنے اسرار شیئر کرے ٹھیک ہے تو فرمایا بطونۃ مندون من المسلم مندون المعمین کسی کو بتانا نہیں بنایا جا سکتا تو بتانا کیا ہے دوست تو یہاں بطونت ہی کی جمع ہے بطائن یعنی ان کے استر ہوں گے استر کس شے کے ہوں گے من اسطبر استبرق جو ہے وہ ریشم کو کہتے ہیں لیکن غلیز ریشم کو دبیز ریشم کو گلیز سے مراد اردو والا گلیز نہیں بلکہ دبیز ریشم جو ہے اس کو استبرق کہا جاتا ہے اور سندس کس کو کہتے ہیں اس کا ذکر آتا ہے سندس جو ہے وہ باریک ریشم کو تو یہ فرمایا بتا تو کہا اگر اس کا استر ریشم کا ہے تو اس کا زہارہ کیا ہوگا وہ نہیں بتایا اس میں ابہام رکھا ہے کیونکہ عموماً استر کون سا کپڑا لگایا جاتا ہے گھٹیا سا بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا تو استر جو ہوتا ہے وہ اچھی کوالٹی نہیں ہوتی تو جب کہتی اس کا کیا تصور ہوگا سمجھا رہی کہ نہیں تو وہ مبہم رکھا تو یہ مراد ہے وہ ایسے فروش پر بیٹھے ہوں گے جن کا نچلہ حصہ ریشم کا ہوگا جس کا نچلا حصہ ریشم کا ہوگا وا جانا الجنت و جن الجنت دان جنا کیا ہے یہ مزدر ہے جنا یجنی جنن سمجھ آ رہی ہے جنا کیا ہے جنا یجنی کا مصدر اچھا مزدر آتا ہے بمانا اس میں مفون اور اس میں فائل جنا کے ساتھ اگر علا کا سلا آ جائے جنا فلان تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ظلم کرنا اس کا مزدر کیا ہے اگر علا کے ساتھ آئے جنا یجنی جنایتن جنایہ کس کو کہتے ہیں قانون جنایات ظلم کو کسی پر زیادتی کرنا تعدی کرنا اور اگر اس کا مزدر ال کے بغیر آئے یعنی اس کا صلا نہ آئے تو پھر مزدر ہے جنل ٹھیک ہے جنا یجنی جنا تو اس کا مطلب ہے چننا پلک کرنا ٹھیک ہے توڑنا بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں جنعت السمارا ای قطفت السمارا جنعت الفوا کے اور الجانی کون ہے اگر مطلق ناجائیں الجانی تو الجانی اگر سیاق میں آ رہا ہے وہ پھلوں کو توڑنے والا بھی ہو سکتا ہے اور جانی سے مراد مجرم بھی ہو سکتا ہے فلان جنا اعلی نفسی فہو جانن فہوا جانن اچھا تو جنا جب مزد کے طور پہ آئے تو یہاں اس میں مفول ہے تو مجنی ہوگا مجنی کون ہے جس کو توڑا جائے سمجھا یعنی جنا اگر توڑنا ہے تو مجنی جس کو توڑ لیا گیا ہے لیکن ان کو توڑا تو نہیں گیا ابھی تک تو لہذا مجنی بول کر قریب الجن قریب الجن مراد لیا جا رہا ہے قریب الجنا یعنی گویا توڑنے کے قابل ہو چکے انہیں توڑ لینا چاہیے جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وہ متقع... على... وذل تذلیلا وذللت قطوف قطوف کس کی جمع قطف ان کی میں نے بھی کہا نا کہ جنا کا مطلب ہے ہے قطف اقتفو قطف الثمار تو قطفن کیا اللذی یقتف جس کو توڑا جاتا ہے اس کی جمع کیا ہے قطوف تو وہاں بھی کیا فرمایا وہ تزلیلہ کہ توڑے تو نہیں گئے بھی وہ لیکن وہ قریب القطف ہیں اس لیے ان کو کیا کہا قطفن کہا تو اسی طرح یہ بھی قریب الجنا ہے تو ان کو کیا کہا جنا وہ جن الجنتنی دان دان کیا دان آہ, کہاں سے آئے؟ آہ, لیکن یہ کیا ہے مشتق ہے, فائل ہے. فائل حرفلت ہے جنا یجنی کیا ہے ناقص ہے نا ہے ناقص ہے ناقص سے جسم الفائل آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں منقوس اگر اس پر لام نہ اسی کو اس میں منکوس کہتے ہیں منکوس کیونکہ وہ ناقص سے تو جنا یجنی کی کیا بنے گا جانن مشا یمشی ماشن سا یسا سا انی یہ کیا ہے جنا یجنی جان اور اگر لام لگاتے چلے جائیں تو کیا ہوگا دا دینی اور ان سب کی جمع کیا آتی ہے کون ہے مجرمین بات باز ہاں تو وجن الجنتان فبی اعلی اور اباتی بان اس کے میوے ترجمہ کیا بنا اس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے وہ میوے جو پک کر تیار ہو چکے ہیں یہ کیسے پتا چلا کہ پک کر تیار ہو چکے ہیں وہ لفظ جنا بتا رہا ہے کیونکہ وہ قریب القتف ہیں ان کو توڑ لیا جانا چاہیے تو پھر پکے وہ تیار ہیں اس کا مطلب سمجھ آ گیا کہ نہیں ہاں فبیہ یہ آلہ یوربی کو مت دیوان فی ہند ہم پڑھ چکے یکسر قَصَرَ قسر کہتے ہیں روکنا کسی شے کو تو قاسرات الطرف کا کیا مطلب ہوگا جی ہن کرنا ازواجی ہن اور دوسرا مطلب کیا بتایا تھا ہاں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو اس کا فزیک ایک ہے على تو یہی مطلب اطراف کا على مطلب ہے. هُنَّ مَا ينظرن الى لیکن ایک اور مطلب بتایا تھا قاصرات طرف طرف کا اپنا نہیں ہے ازواج کا ہے یعنی سمجھا تو قاصرات بھی ہو سکتا ہے پہلا قاصرات کیا ہے اپنی نگاہیں جگا کر رکھنے والی اپنی شوہروں کے سوا کسی کو نہیں دیکھتی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شوہروں سے اتنی محبت کرنے والی ہے کہ شوہروں کی نگاہیں بھی کہیں اور نہیں اٹھتی سمجھا رہی دو طرفا دو طرفہ دو طرفا طرف. طرف. طرف سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی یہ فیل شوہر کا نہیں ہے فعل ہی نہیں کا یہ قصرنا لیکن قصرنا اطرافهن اطرافہ ازواجهن سمجھ یاری لیکن زیادہ کبھی مانا پیدا یہ پہلا کیا ہے یعنی قاسرات الطرف اطرافهن على ازواجهن اپنے شوہروں پر اپنی نگاہوں کو جمع کے ہاں بس یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ من اور وہ یہ کام کرے گا اگر وہ چاہتا ہے کہ بیوی بی اس کو اس طرح کی ہو تو اس کی نگاہ بھی اپنی بیوی بی کے سوا کسی پر نہ اٹھے تو تب اس کو بیوی بھی بی اس کی ایسی ہو جائے رہی ہے وہ بیوی بی سے یہ مطالبہ کرے لیکن خود جو ہے وہ اس ہے وہ کھلی ہوئی تو وہ پھر کو کیسے یہ ہو تو یہ ہو دونوں طرف, دو دو طرف ہے رجال و نسا جی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہاں اصل میں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ محرم یہ غیر محرم یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے اتنی محبت کرنے والی ہیں جو جنت میں ہیں کہ گویا یہ خیال بھی ان کے دلوں پر نہیں گزر سکتا غیر کا یعنی yani اس میں اصلاً مرادی قاصرات اور محبت محبات محبت ال یہ مراد پیڑھی بالکل پہلے کیا خبی تو الخبی سونا صاحب اس کا انہوں نے پنجابی میں یہ ترجمہ ایک تو یہ باتیں ہیں. یہ بھی سلف سے ثابت ہے حدیث کیونکہ پیچھے آیا تھا ان الدین اور فاحشہ سے مراد کیا تھی توہمت لگانا جافکی اس بتم لا سبو بل الم خیر الحمۃ تو فرمایا اب طی... کہاں سے آیا شروع ہوتی ہے خبیث... ات... یعنی الحدیث یعنی حدیث یا احادیث الحادیث الخبیسات لبیسین اس طرح کی فضول باتیں فضول لوگ کرتے ہیں خبیث لوگوں کے منہ سے یہ خبیث باتیں نکلتی ہیں اور طیبات جو ہیں وہ طیبون کے منہ سے نکلتی ہیں یہ بھی ایک تفسیر ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ جنت کی بات ہو رہی ہے یعنی جنت میں نیک نیکوں کے لیے برے ان کے لیے دوسرا یہ کہ دنیا کی بات ہو رہی ہے یعنی یہ قاعدہ کیا ہے ہونا یہی چاہیے ہونا یہی چاہیے جیسے دوسرے کو فرمایات الن کے کئی دفعہ تو نہیں بھی ہوتا تو کہا کہ قاعدہ یہی ہے کہ طیب نفوس طیب کی طرف مائن ہوں گے خبیث نفوس خبیث کی طرف معائن ہوں گے یعنی کوئی شخص زنا کر رہا ہے نعوذ باللہ رضا جیسے تو دوسری جو عورت ہوگی وہ بھی ہی ہوگی نا خبیث و خبیثا تو اس طرح سمجھا اس کو اور بھی اس کی تفاسر وہ کبھی جب آپ پڑھیں جا کے تو غور کریں اس کے اوپر تو کیا فرمایا إنهن أبكارتما سيتمس طمثا كناية عن الجماع ولها كنا الطمث في اللغة هو إزالة البكارة بحيث يخرج الدم بعد إزالتها بحيث مطلب اس کا یہ ہے یہی مطلب ہے لیکن اس کا ایک اور اس میں زاویہ بھی بیان کیا گیا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یعنی ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں نہ انسانوں میں سے کسی نے نہ جنات میں سے اور ویسے تمس کا مطلب کیا ہے کسی باقرہ عورت سے پہلی دفعہ تعلق قائم کرنا بات بات ہو رہی یہ تمس کا لغوی مطلب ہے اس لیے وہ جو اس کو خون جو ہے اس کو بھی دمو تمسن کہتے ہیں. دم تم فن دوسرا یہ لمیت مصن نہ ان سُن قبل جان ان سے پہلے کسی نے ان کو ان سے یہ نہیں تعلق قائم کیا ہوگا تو بعض نے کہا کہ یار یہ بھی آ سکتا تھا لمحو جام ہن نہ قبل ان جان تو اس میں بعض علماء نے تم سے یہ مفہوم نکالا کہ وہ ہر وقت باقرہ ہی ہوں گی سمجھا ارے حتیٰ واد الجماعی یب قی نہ جی نہیںزریتی ہند اس کو عذری کہتے ہیں اس لیے اذرا کس کو کہتے ہیں عذرا عذرا اس خاتون کو کہتے ہیں جو التی ان دہریت عزریت البکار وہی شہر ٹھیک ہے تو فلان عذرا مریم اللہ تم مریم, العذرہ مریم لماذا علی بھاکر السلام السلام الحقب العزری آپ پڑھیں گے معصوم محبت جس میں یہ تعلق وغیرہ کا چکر نہ ہو اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں الحق العزری یعنی الذي۔ رہی ہے کہ نہیں بہرحال ہیں تو, تو ہاں یہ آپ کو خود ہی سوچنا چاہیے فی نہیں ڈالا اس پہ خود ہی اور کیجیے اور بتائیں کیوں ضرورت پڑی مجھے تو سمجھ میں آ رہا ہے ضرورت پڑی ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سوچا اس کے بعد میں بتا چکا ہوں موتی ہے ٹھیک ہے وہ موتی ہے اور اس میں ہمراہ اور یاقوت کیا ہے ہے پتھر ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یا ان کو کہتے ہیں الحجاب ال کریما الکریمہ جو قیمتی پتھر ہوتا ہے اس میں لال ہوتا ہے اس میں یاقوت ہوتا ہے تو یاقوت سے تشبیح کیوں دی اور مرجان سے ٹھیک ہے علماء نے کہا یاقوت سے ترجی... ترج... دی تشبیح دی ہے فی صفائی لونہن و تشبیحہن بالمرجان لی لونہن ایک ہے صفائی لون ایک ہے لون تو یاقوت مرجان کے جس میں سرخی مائد ہوتا ہے تو کوئی رنگ کی تشبیح دی ہے اس سے اور رنگ کی صفائی ایک ہے رنگ کیا رنگ ہے اور ایک ہے وہ رنگ کتنا صاف ہے اس میں تشبی کس سے دی ہے یا سے تو ایک تشبیح ہے صفا کی ایک تشبیح ہے خالی لون کی بات واضح ضروری نہیں ہے اگر ریڈ بھی ہو یعنی بالفر اگر یا کوت ہو تب بھی اس کی اس کے حمر سے تشبیح، احمر پن سے تشبیح نہیں دی تشبیح کس سے دی اس کے رنگ کی صفائی سے ملاوٹ نہیں ویسے یاکوت صرف لال نہیں ہوتا. وہ تو بطور علم ایک خاص, ہاں ایک خاص پتھر احجار کریما ہے کوئی بھی قیمتی تو یاقوت سے کیا مرادی الحجر الکریم الحجر الکریم الدی لم یمس یدو بشرینگے جس کو ہاں ہو سکتا ہے مجھے اس کی باقی تحسین اچھا مرجان جو ہےج کا مطلب یہ وہ کہتے ہیں کہ یقون و ابیغ مشوباً بل یہی اس کی تعریفی کربیغ مشوباً بل عمرہ تو وہ ہو سکتا ہے کچھ برتقالی جس کو آپ اورج کہہ رہے ہیں برتقالی رنگ کا ہو جائے ہب یروی کمتن اچھا یہاں کیا کہتے ہیں یاقوت میں جو صفا اللہ کہتے ہیں فی صفت علم اور اللہ کے نبی میں جو فرمایا نہ کہتے ہیں یاقوت جو ہے فی شفوفی شفوف کا مطلب ہے شفاف, شفاف ہونا اس کا اندر تک نظر آ رہا ہے یعنی رنگ اتنا صاف ہے کہ اندر تک نظر آ رہا ہے صفا ل تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حدیث صحیح ہے نیچے ہاں اخراجاری یورا مخیحا منورزمی ٹھیک ہے یورا مخیحا منور یعنی جلد اتنی لون اس کا شفاف ہے کہ اندر تک نظر آ رہا ہے یہ مراد ہمیں آ رہی ہے کہ فبی علی یورپی دیبان هَلْ جَزَاءُ الحسانی حل اللہ سے پہلے آیا تو وہ نافیہ بھی آ جاتا ہے. تو حل جزا الحسانی سا جزا الحسانی الحسان احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے الاحسان جو پہلا والا الحسان ہے وہ کون سا احسان ہے احسان البش اور دوسرا والا جو الحسان ہے وہ احسان اللہ سبحانہ و تعالی ہے تو پہلے احسان کی کناہ ہم جانتے ہیں اور کا دوسرے کی کونہ نہیں معلوم کیونکہ احسان بقدر شخصیت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کہ جلال اور اللہ کی ذات و صفات کی حقیقت نہیں معلوم تو اسی طرح اللہ جو احسان فرمائیں گے اس کی بھی کنہ اور حقیقت نہیں معلوم اس لیے مالا ائین الراعت اردو جزا احسان اے حل جزا او احسان لاب یہ یہ یہ ہے ہے لیکن صرف صرف صرف کے بقدر جتنا ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے ومن دون ہی جنتر ہو رہی ہے کہ نہیں اور حاطان جن اسابل جن مقرر ٹھیک ہے یہ کس کی اور وہ کس کی ہیںما سے دوہما کس کو کہتے ہیں سواد اللیل کو ادھم کس کو کہتے ہیں کالے گھوڑے کو الفرس ادھم اور دہما کس کو آپ نے کہنا بڑی سیاہ رات ہے تو آپ کہیں گے الت لت ادہ جس میں ستارے بھی نظر نہ آ رہے ہوں جس میں چاند بھی نہ ہو وہ لیلہ ہے تو یہ باب کون سا ہے مدہم باب ہے کیا ہے یہ ادہ ادھیمان, ادھیمان اس سے اس مخل کیا بنے گا مدھامی من یعنی مدہام من ادھام مدہامی من, مدھام من, مدھام من, مدھام من, مدھام من اور یہ کیا ہے مدہمتن اور پھر مدہمتان ادھامہ کون سا باب ہوا ادھامہ افعال ادھی مام افعی لال یہ سلاسی مجرد کا ہے کہ مزید فکر ہے اور ربائی کا ہے کہ ربائی مزید فکر ہے ہاں نہیں ربائی کا نہیں ہے سلاسی مجرد، سلاسی مزید فکر کا ہے ادہ یہ مادہ گیا اس کا صحفی مادہ دالحا میم ادھام ما کم استعمال ہونے والے اس میں سے ہے زیادہ استعمال رنگوں کے لیے کیا ہوتا ہے افاللہ یفالو وہ بھی سلاسی مجھے مزید فی میں سے ہے افالہ افعل یفالو افعلان احمر یاحمر احمرار اخدر غدرو یہ بھی رنگوں کے لیے آتا ہے لیکن کم آتا ہے بات واضح ہو رہی ہے کہ مدہام کا کیا مطلب ہے وہ کالی ہیں تو کہا کہ اگر کہا جائے نا کہ الخضرت رت الخرا اس کا مطلب ہوتا ہے شدت ہی ایسا اخضر جو اپنی کس کی وجہ سے شدت گرینری کی وجہ سے کی طرف ہے ہو جاتا ہے نا اتنا لش لش گرین کہیں گے اس کو کیا کہیں گے جو بھی ہے شدید الاخضر جو اپنی شدت اخذریت کی وجہ سے جو ہے اور زیادہ وہ کچھ بلیک ہے یہ فرق بتایا جا رہا ہے اتنے گرین ہے مدھام متان یعنی مدھام متان کس کی صفت ہے جنتان کی وہ بندونی جنتان فبی علیہ کمات آلَاءِ متانی فبی کیا کہ ہیں متان کا کہہ رہے حضرت عبداللہ اللہ زبیر نے ممبر پہ کھڑے ہو کے مدح کی تفسیر یوں کی تھی کہ مانا ہوں کدا لہما قدالا لو نہ دوہ متن و سوادن قدالا لو نہ دهمت و سواد گرینری گرینری اور ترو تازگی کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے وكانت المدينه ومكه تحت خلافته رضي الله تعالى عنه حتى العراق ايضا كانت تحت خلافته مصعب بن زبير واخوه زياد ولكن كلكم تعرفون ان في عهد عبد الله ايش الملك بن مروان ارسل الحجاج وحجاج قتل سيدنا عبد الله بن زبير وصلبهه النبي صلی الله عليه وسلم ولكنه لم يفعل لحديث عهد الناس قاله قومك. حدیث عہد لہدمت علی اساس او قواعد ابراہیم علیہ السلام. حتیم اس میں داخل, تھا. حتیم داخل تھا تو حضرت عائشہ نے یہ حدیث سنائی حضرت اسما کو حضرت اسما کون ہے حضرت اسما حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ محترمہ اور وہ موجود تھیں جب وہ شہید بھی ہوئے تو وہ موجود تھے کی تو بہرحال انہوں نے یہ حدیث عبداللہ میں کس انہوں نے کہا میری تو خلافت ہے تو میں تو یہ کر سکتا ہوں انہوں نے کو اس پر بنا دیا ٹھیک ہے اور اس کا قد بھی تھوڑا سا پتہ نہیں جو دروازہ اونچا ہے اس کو نیچے کر دیا وہ بھی اس میں تھا یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا تو پھر جب وہ حجاد صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پیغام بھیجا عبدالملک ابن مروان کو یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا انہوں نے کہا واپس بنا اس کو ٹھیک ہے تو وہ پھر گرا کے واپس بنا دی پھر کیا ہوا پھر جب عباسی آئے انہوں نے کہا ہم پھر بناتے ہیں پھر ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ وہ بن زبیر نے ٹھیک بنایا تھا تو پھر امام مالک نے کہا کہ اب اس کو نہیں چھیڑنا اب یہ جس طرح ہے حتیم باہر باہر ہی رہے گا اس لیے کہ مجھے خطرہ کیا انی اخواف ان تسیرا الکا بتوں لو بتن او بین اے دل مجھے خطرہ یہ ہے کہ کعبہ جو ہے وہ کھیل بن جائے گا بادشاہوں کے ہاتھ میں ایک بادشاہ کہ گڑبڑی پھر گرا دے گا تو یہ اسی طرح ہوتا رہے گا لہٰذا اب یہ جو ہے اسی طرح رہے گا تو اگرنہ اللہ کے نبی وسلم کی خواہش کیا تھی وہ بخاری کی حدیث ہے کہ اس کو حضرت ابراہیم کے اساس پر بنا دیا جائے اور اس میں حتیم بھی شامل کر دیا جائے قریش مکہ نے حتیم باہر اس لیے نکال دیا تھا کہ ان کے پاس حلال کے پیسے ختم ہو گئے تھے جب انہوں نے وہ اللہ کے نبی صحیح جب عمر پینتیس برس تھی اور وہ واقعات جانتے ہیں تو اس میں یہ چھوڑا کیوں تھا وہ نہیں ہے دیوار مکمل کرنے کے لیے انہوں نے طے کیا تھا حلال اس میں سود بھی نہیں ہوگا اس میں کسی خواہشہ عورت کی رقم بھی نہیں ہوگی اس میں ظلم کا مال بھی نہیں ہوگا اس میں غصب کا اور یہ جو ایک دوسرے قبیلوں پہ حملہ کرتے تھے اور مال غنیمت وہ بھی استعمال نہیں ہوگا تو وہ حلال مال اتنا تھا نکلا کے پاس سب ادھر ادھر کا تھا تو اس لیے انہوں نے کو چھوڑ دیا تو عبداللہ اب نے وہاں پر یعنی حرم میں انہوں نے یہ بات بتائی متان فَبِيَيَّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ما تو ماں ن <نَضَّخَتَان> مبالگا ند و قلما کا مطلب ہے تدف کلما کیا مطلب تدف قلما تدف کس کو کہتے ہیں پریشر سے نکلنا ٹھیک ہے پریشر سے پریشر سے کوئی شے نکلے تو وہ کیا ہے وہ ہے ند وہ ہے تدف تو ند خطان کا ترجمہ انہوں نے یہاں کیا فوارتان, فوارتان. یعنی فوارہ کا فوارہ یا فورو کا مطلب ہے یوں نکلنا فوارہ اس لیے کہتے ہیں اس کو فوارا عربی میں بھی کہتے ہیں فوارہ کیوں ہے اس لیے کہ پانی اس میں سے بڑی تیزی سے نکلتا ہے تو فرمایا فوارتان فوا رتان خطان ختان ویسے آج کل فوارہ نہیں کہتے عربی میں ویسے لفظ فصیح ہے کہا جا سکتا ہے آج کل کہتے ہیں نافورہ کیا کہتے ہیں نافورا نافورہ تم گولتا کے ساتھ فی حماینی ربکما تکذبانی فیہما فیما ونخل ورمان اس کو کہتے ہیں اطف الخاسی کیونکہ فاقحہ میں نخل ورمان ہے شامل فی ہیما اس میں فاقحہ ہے اور کیا ہے خاص طور پہ نخل ورمان اور انار ٹھیک ہے انار کہاں سے آتا تھا مکہ میں تائف میں تائف سے آتا تھا. طائف میں لگتا ہے فیما فا ونخل ورمان نخل تو رومان جو ہے نا وہ ایک وہ شباد ہوتا تھا امیروں کا پھل کیونکہ جن کے باغات تھے طائف میں تو وہی ان کے پاس رمان آتا تھا فقیر وقیر رومان نہیں کھا سکتے و نخل ونخل ورمان آپ کو معلوم اطبا اور شہبہ ادھر موجود تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے تو طائف ہی میں جو باغ تھا نا ان کا باغ تھا کہ ان کا اطبا شہبہ وہ رہتے کا ہے مکم جو عداس نامی آیا ایک شخص اور اس نے آ کر قبول کر لیا اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پانی پیا تو آپ نے کہا بسم اللہ تو اس نے کہا کہ یہ تو یہاں کے لوگوں کا کلام نہیں ہے اللہ کے نبی نے پوچھا تم کہاں سے ہو تو اس نے کہا نئی نوا سے نئی نوا نینوا اس کو کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اچھا من قریتی الخص یونس او النبی یونس تو اس نے پوچھا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں انہوں نے کہا وہ بھی نبی تھے میں بھی نبی ہوں تو وہ ایمان لائف اور ہاتھ چومے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ کھڑے دونوں دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ افسدا علی نا سمجھا رہی یعنی تو وہ مسلمان ہو گیا کو اس لیے جو ہے وہ صحابہ میں شمار کیا جاتا بس ایک دفعہ بعد میں ان کا ذکر اتنا ملتا نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے اور کیسا لیکن ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اور بس بھی مان لے آن نہ خیورسان ٹھیک ہے خیورات حسان کہا کہ حسان جمع ہے کی احسن کی مونس کیا ہے احسن کی مانس حسنا ٹھیک ہے حسنا بھی آتی ہے ٹھیک ہے ہسنا بھی ہے کس کو کہتے ہیں المر الحسنا نہیں المرت حسان خیرات کیا ہے خیرات کی جمع ہے کیا مطلب خیرا خیرات الحسان وہاں کیا تھا قاصبات الطرف یہاں کیا ہے خیرات الحسان علماء نے کا خیرات کیا ہے خ... خیرات سیرتی و حسان الصورتی خیرحسان ال الصورت یعنی الخیرات سے مراد الجمال باطنی ہے باطنی خوبصورتی اور حسان کیا ہے ظہری خوبصورتی فی ان خیر الحسان یعنی فی ہن السا اللہ جما نہ بین الجمالینی الجمالری و الجمالباطنی فہ من قلوب ہننا وہ حسین وجوہ ہننا جنت کی <تصفح> یہ ان مثالوں میں سے جس میں کہتے ہیں تصنیہ کے لیے جمع آ سکتی ہے اور دوسرا اس میں کیا ہے فی جنتیں تو دو ہیں لیکن جنتوں میں مکان تو بہت سے ہیں نا غورف تو بہت سے ہیں خیمے تو بہت سے ہیں سمجھا تو ایک رہی ہے تو ایک رائے یہ کہ یہاں جو خیمے ہیں کیونکہ آگے آ رہے آ رہے مقصوراتن فلقیان مقصورات مراد فی هن اور پھر یہ بھی اول کا جن مکان واحد لا تو یہ بھی ہو سکتا فی ہن اور بعض نے کہا کہ جس طرح وہاں آیا وجا نور فل قمر اس طرح بھی ہو لیکن یہاں حضرت ام سلمہ کی, کی ہے اس کا حوالہ نے دیا واللہ عالم بات وہی ہے قولت قلت یا رسول الحسن الرجو خیرات الاخلاق حسان الوجو تو پتہ چلا خیر ہاں خوبصورت خوبصورت وہی نہیں اسی کا ترجمہ کیا ہوگا تو حدیث یہ عمر سلم اور اس میں نیچے حوالہ ہے تبرانی ٹھیک تب تو فرمایا اخبرنی نے انقول تعالی خیرات الحسین قال خیرات الاخلاق حسان الوجو اس کا ترجمہ کیا خوبصورت خوبصورت <تصفيق> بات واضح فبی اللہ یوربی کو تو یہ دیکھیں یہ جو جنتی بیویوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اس سے مراد یہ کہ یہ آئیڈیل صفات ہیں خیرات حسان اور کہا علی میرا کہ خیر خیرات الاخلاق خیرات کو مقدم کیا احسان کو مؤخر کیا اور یہاں تقدین اس کی اہمیت کی وجہ سے تن کا مر اتو لیا فرما اللہ کے نبی تن کا و اتو یہی ہے نا ان کی وجہ سے آپ نے فرمایا کیا فرمائے؟ فضفر بذات الدین یعنی فلفر کا کیا مطلب ہے یظفر ظفر ظفرا کسی کو پا لینا ظفر اس لیے کامیابی کو کہتا ہے مو... سفر وسیلہ ہے ظفر وہی وہی والا ظفر ہے تو فرمایا تریبت یادا یہ ہے تو ویسا کہ تمہارے ہاتھ خاک آگو تو دو، یہاں دعائیاں کلمہ آیا پیار بھرا تریبت یاداغ یعنی تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ذات الدین پر یعنی صاحبۃ الدین پر کسی اور کو ترجیح دو گے تو فض بذات الدین یہاں ذات الدین صلیما نے مراد لیا اخلاق اور اخلاق سے اصل مراد کیا ہے یہ تو عتو ازوا تو یہ مراد ذات الدین سے ذات دین سے کئی دفعہ آج کل غلط مرادیں لے لی جاتی ہیں اور پھر مسائل پڑتے ہیں یعنی yani ذات الدین سے یہ عورت میں لازماً دیکھنا کہ وہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں اور وہ یہ یہ باتیں آج کل تو ہیں کر رہی ہوتی ہیں بہت سی خواتین پردہ سارا کچھ لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے دماغی گھومے میں وہ تو شوہروں کی اطاعت کا ان کے یہاں تصور ہی نہیں ہے شوہروں کی اطاعت کا تصور نہیں ہے ان کے ہاں ان کے یہاں یہ کہ وہ بس ٹھیک ہے وہ کھانا بھی نہیں پکانا ضروری اور یہ بھی اور وہ بھی دیندار خواتین کی بات کر رہا ہوں سمجھا رہی تو بعد میں پتہ چلتا ہے تو عجیب ہو گیا تو اسلم کیا ہے یہ دیکھا جائے کہ ان کے پتہ کیسے چلے گا آپ کو کہ اچھا بھئی یہ اتعاب کرے گی کہ نہیں کرے گی ہے جی؟ چل سکتا ہے نا اس کا طریقہ کیا ہے نہیں یہ بھی طریقہ نہیں کیا طریقہ ہے ایسا بھی آپ کی شادی ہوگی ہاں تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا طریقہ ہے اللہ اللہ کی متی ہوتی ہے کئی دفعہ تو آپ کہیں گے تو بہت ہی اللہ والی خاتون کہ بازار سے کھانا لے کے آیا کرو کہ آپ نے شادی کرنی ہے آپ نے غور نہیں کیا اس کے اوپر داؤد صاحب آپ کی شادی ہوگی ہاں تو اس پہ غور کریں آپ کی ہوگی ہم جیسا جس کے ساتھ نکاح اوپر ہوتے ہیں इसमें तो اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لنگ نہیں کیا لیکن ابھی تو نہیں ہمیں پتا نا کہ لم نے کہاں طے کیا <laughs> دیکھنا ٹھیک ہے یعنی یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں اللہیہ نے طے کیا وہیں ہوگا لیکن ہم اللہیہ نہیں ہیں ہمیں نہیں پتہ کہاں ہے ہم نے تو اپنے اعتبار سے اسباب کو دیکھنا ہے اور اختیار کرنا ہے اس کے بعد جو ہو اس پہ صبر کر اس کے بعد جو ہو اس پہ انسان صبر کرے گا اور اس میں انشاءاللہ شاء ہی ہوگی تو بعض بزرگوں نے یہ کہا کہ ان کے گھر کا مزاج دیکھا جائے اس کی والدہ اس کی خالائیں سمجھ آ رہی ہے یعنی ان سے ذرا میل جول رکھ کے اور یہ کہ ان کے یہاں اپنے شوہروں کے بارے میں تصورات کیا ہیں ٹھیک ہے اور یہ شوہروں کی کتنی اطاعت کرتی ہیں اور یہ شوہروں کی بیٹھ کر پیٹ پیچھے غیبت تو نہیں کر رہی ہوتی ہیں مجالس میں سمجھ رہی ہے یا ان کو برے الفاظ سے ان کو بڑے لائٹ موڈ میں اور یا ان کے اسرار کو بیان تو نہیں کرتی سمجھ آ رہی تو لڑکی نے کہاں سے سیکھنا ہے اپنی والدہ سے اپنی بہنوں سے اپنی خالاؤں سے اپنی سمجھ آ رہی خصوصاً خالائیں اور مائیں ان سے زیادہ سیکھے گی نا ہاں سب سے اہم ماں ہے اور دیکھیں تو اگر آپ کو پتا چلے کہ مائیں جو ہیں وہ پتہ کہ وہ اپنے شوہروں کا اس طرح کوئی پاس نہیں لگ رہا ان کے ہاں تو ان کے گھر میں جو لڑکی تربیت پائے گی وہ بھی اگر بہت اللہ والی ہوئی اور خود سوچ کے پہنچ گئی تو وہ ممکن ہے کہ وہ بالکل اپنی والدہ سے الگ ہو ہم نہیں کہہ رہے لیکن عمومی طریقے پہ یوں ہی دیکھا جائے گا کس طرح دیکھا جائے گا اسی طرح آپ دیکھ سکیں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ذرا میل جول خواتین کا خواتین سے رہے گا اور وہ ذرا آہستہ جب فرینکنیس بڑھتی ہے تو چیزیں کھل جاتی ہیں تو ایک ڈیڑھ مہینے میں بعد بازیں ہو جائے گی تو یہ ہے طریقہ یعنی خدر ہے ایسا اس پر غور کیجیے اور یہی ہے سب یہ نہیں کہا جا رہا کہ خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کرنے یعنی yani خوبصورتی بڑی ضروری ہے یعنی yani یہ بات ذہن میں رکھے خوبصورتی جو ہے وہ ضروری ہے لیکن شادی کے استمرار میں شادی کے استمرار میں اور اس کے دوام میں اخلاق نہ ہو اور شوہر کی اطاعت نہ ہو اور شوہر کا احترام اور باہمی احترام آپ نے بھی اس کا کرنا ہے تو پھر خوبصورتی کی وجہ سے شادی میں دوام نہیں آتا یہ بات ذہن میں رکھے گا خوبصورتی اگر اس کے ساتھ جمع ہو جائے تو وہ یقیناً مزید محبت اور مزید تعلق اور مزید اس کا باعث بنے گی ٹھیک ہے لیکن محض خوبصورتی پھر اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم کا مر ات الحسبی ہے وہ نصبی ہے یہ باتیں ٹھیک ہیں کہ لیکن آپ نے فرمایا اس کے ساتھ اگر جمع یعنی فرسٹ پرائرٹی کیا ہوگی فوفر بذات الدین تریبت یاد آگا. ذات الدین کے ساتھ ہو سکتا ہے خوبصورتی اس درجے میں نہ بھی ہو تو خوبصورتی بعد میں اخلاق کی وجہ سے بڑھتی چلی جائے سمجھا رہی ہے کہ نہیں کہ بہن میں رکھیے گا اور خوبصورت چہرہ اگر بد اخلاق کے ساتھ ہو تو روزانہ کی بنیاد پہ اس کے خوبصورتی کم ہوگی سمجھا رہی ہے چاہے اس کا خوبصورت چہرہ خوبصورت ہے اور اگر وہ صاحبۃ الاخلاق ہے تو روزانہ کی بنیاد پہ شوہر کی نگاہ میں اس کی خوبصورتی بڑھتی چلی جائے یہی اصل جمال ہوتا ہے اصل جمال کیا ہے جو پہلی نکاح میں اتنا متاثر نہ کرے لیکن معاشرت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے یہ اصل جمال ہوتا ہے یہ کون سا جمال اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا یوسف کے جمال میں جو فرق تھا بعض علما نئی علماء کی بات کر رہا ہوں انہوں نے یہ فرق بیان کیا حضرت یوسف کا جمال اس نو کا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا حضرت یوسف کا جمال تو بڑھتا ہی رہے گا انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن نو کی بس بات کر رہا ہوں جو پہلی نظر میں بہت متاثر کرتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ صحیح یوسف کی بات نہیں ہو رہی اس نو کی بات ہو رہی ہے وہ تو نبی تھے وقت کے ساتھ ساتھ معاشرت کے ساتھ ساتھ کثرت سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ جمال کم ہوتا ہے اور ایک ہے پہلی نگاہ میں کہ نہیں, رہتا ہے ایسے نہیں اس نو کی بات کر رہے ہیں اس میں نیچے بھی ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے اگر اخلاق ساتھ نہ ہو تو نیچے جائے گا سرو لیول پہ نہیں رہے گا نیچے چلا جائے گا اگر اخلاق ساتھ نہ ہو اور دوسرا جمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال یہ ہے کہ من بہ جو شمائل کے روایت میں ہے فوری طور پہ دیکھ کے ہے بت تاری ہوتی تھی وہ من خا ل جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالطت ہوگی اور آپ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی آپ کا جمال مزید ظاہر ہوتا چلا جائے گا تو آپ کا جمال مستقل عروج پہ ہے یہ ایک نو ہے ایک اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال یہ اتفاق ہے سیرت نگاروں کا ہمیں ویسے اس طرح تفضیل نہیں کرنی چاہیے انبیاء میں لیکن چونکہ سب سیرت نگاروں نے یہ کہا ہے کہ جمال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من جمال جمالی كل الانبیاء حت سیدنا یوسف علیہ السلام وہُقد و عطیہ شطر الحسن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اوتیا یوسف و شطر الحسن تو شطر کا مطلب ہے ایک حصہ نے اس کی تفیر میں یہ لکھا ابن حاضر وغیرہ بارے میں نہیں بتایا لیکن اشارہ ہے اس میں اوتیا شطر الحسن حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المطلق شادی لی ابھی بھی ہے یہ شرط یعنی کف کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کا ایک سٹیٹس ہے پہلے تو یقیناً نصب بھی دیکھا جاتا تھا ابھی اتنا نہیں ہے لیکن مثال کے طور پہ حسب سے مراد آپ کا پیشہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسب ایک نصب نصب میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے نصب تو نصب ہے لیکن آپ کا معاشرتی سٹیٹس کیا ہے اب بہت امیر آدمی ہے یا بہت امیر عورت ہے اور اس بالکل غریب یہ اسٹیٹس ایک جیسا نہیں ہے نا تو اس کی یہ کہ اس کو کہتے ہیں عدم کف میں شادی ہے یہ شادی کے لیے شرط کیا ہے کف ہو تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو کیوں اس لیے کوف ہونا تاکہ مزاج مل سکے ایسا نہ ہو کہ بالکل معاملات فرق ہو جائے لہٰذا فتح حنفی میں ہے کہ عورت اپنے ولی کے بغیر شادی کر سکتی تو ولی کے پاس اس کو پھنسک کرنے کا اختیار تو یعنی یہ فینفی میں بھی ہے اگر لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کف میں شادی کی کہاں شادی کی غیر کف میں تو ولی اس کو کیا کر سکتا ہے چاہے تو پھسک کر سکتا ہے تو یہ ولی کا اختیار جا تو جا کو کو بھی بھی ہے تو یہ مراد ہے حسب نصب سے مراد نہ اب کف ہے کیا میں بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ فرق ہو ہو سکتا ہے ایک بہت پڑھی لکھی خاتون ہو اب یہ بھی کف ہے اور ایک بالکل پڑھ لکھ بھی سکتا اُن اللہ جی کہ محبت ہو جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں اور ولی راضی ہو جائے شادی ہو جائے گی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن عموماً کیونکہ اس شادی میں باہمی موافقت اور مستقبل کا بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے تو اس میں کف تھوڑا سا ہونا چاہیے بس اس میں کف میں نے یہ ذہن میں رکھی کہ اگر عورت زیادہ پڑھی لکھی ہے اور آپ کم ہیں تو پھر کف کا زیادہ مسائل ہے ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں عورت کا تو اس سے فرق اتنا نہیں پڑ کیونکہ ان عورت نے تابے رہنا ہے شوہر کے اصل صفت اس کی ہے لیکن شوہر کیا ہے وہ قوام ہے اب وہ بالکل فارغ ہے اور وہ بہت پڑھی لکھی خاتون ہے تو خام خاں ہر وقت جو ہے وہ انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا رہے گا اقتدال نقص کہتے ہیں اس سار, پڑی لکھی سے سر ہیں ہاں وہ ڈگریوں کی بات نہیں میں کہہ رہا پڑھی لکھی سے مراد سوچ سمجھ رکھنے والی واقعی نہیں کوئی شک نہیں اور دین کی بھی نہ حقیقی سمجھ جس کی ہم بات کر رہے ہیں حقیقی سمجھ سے برا دیے جس میں دین کی جو ترجیحات ہیں اسے معلوم ہو اسے معلوم ہو کہ اس کے لیے سب سے بڑھ کر کیا ہے شوہر کی اطاعت ہے وباحات میں یعنی تو وہ اس پر کمپرومائز اگر وہ کرنا شروع کر دے گی اور ادھر ادھر دین کے کام بھی کر رہی ہوگی تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتی وہ اس کا فرض ہے کام تو نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ کہ اگر باقی بات بات ٹھیک ہے دیکھیں ایک قانونی پہلو ہوتا ہے اس میں واقعی یہ نہ ہو کہ مرد اس سے اس کے حقوق پورے پورے مطالبہ کرے اور خود نہ دے رہا ہو اگر یہ ہے تو واقعی غلط ہے مرد نے بھی اس کے حقوق ادا کرنا ہے اس پر بوجھ نہیں لیکن اگر مثال کے طور پہ وہ کہے میں قانون کی سطح پہ کھڑی ہوں گی اور میں صرف یہ کام کروں گی تو اس کے ساتھ بھی قانون کی سطح کا سلوک ہو جائے گا اس کو بھی روزانہ دال روٹی لا کے پیش کر دی جائے مجھے زندہ رہنے کے لیے تو کافی ہے ٹھیک ہے پھر یعنی اگر یہ تو مرد بھی تو ایسا کر سکتا ہے نا مرد بھی کہے گا کہ نان نفقے کی ذمہ داری ہے نان نفخہ کیا ہے نان نفخہ دوں گا تو میں ان شاء اللہ چلو اگر دوائی شامل کر بھی لیں لیکن دال روٹی اور روزانہ جو ہے وہ بینگن اور کدو اور کریلے جو کھلائے جائیں گے تو پھر خود بخود دماغ ٹھکانے آ جائے گا اور وہ کھانا پکانے کو تیار ہو جائے گی حقوق و فرائض ہاں لیکن یہ بہت ضروری ہے ہمارے ہم کئی دفعہ عورتوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں مردوں کے حابی اس طرح کی جہاں جس کو مغربی تہذیب والے کہتے ہیں کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹیز جو ہیں اس میں واقعی ان کے ساتھ برا سلوک بھی ہوتا ہے اور والا ہن المیہ نے کہا کہا سور مکرہ میں والا ہن مصل النا بالمعروف ان کے بھی حقوق ہیں جس طرح ان کی ذمہ داری ہے ایک جیسا کہا والا ہن نصل الدی علیہ بالمعروف ب... ب... معروف سے کیا ہے حسب شریعت حسب شریعت ان کے حقوق اور وہ سب کچھ ہے اور لہذا یہ باہمی سلسلہ ہے دیکھیں اگر میاں بیوی بی بی کے تعلقات میں قانون آ جائے گا تو وہ تو میاں بیوی بی رہی نہیں وہ تو سمجھا رہی؟ اس لیے کہ فرمایا کہ وہ امن آیاتی ہی انجال وجا وجا کم بینا کا مطلب ہے دو طرفہ ہے بئی نہ کم موتان و رحمتا فہیت ترہمک و انت ترہمہ وہی <تُحِبُهَا> سمجھ جا رہی تو ترحم میں کیا مسئولیت ہے رحمت کا کیا مطلب ذمہ داری کا احساس ہے صرف محبت نہیں ہے حیوانی ذمہ داری بھی ہے اس کی تو وہ رحمت ہے اور مبدت محبت ہے تو وہ یہ تو اللہ کی نشانی ہے یعنی اللہ میاں نے اس کو اتنا ایلیویٹ اس تعلق من آیا ہے سمجھا سب سے پہلی نشانی یہی ہے یہ نا روم اس سے پہلے اومن آیا کتنا کثرت سے اور دوسری بات کیا آئی ہے سکون موت اور رحمت یہ حقیقت ہے کہ الٹا بیان کرو گے اچھا اچھا یعنی وہ دیکھنے کے لیے کہ میرے حقوق اس پر کیا ہے وہ دیکھتی ہے میرے حقوق اس پر کیا ہے وہ سارے کتاب ہے صالح بیوی جو ہے شوہر پڑتا ہے اگلی صفت نچوڑ یہ تھا کہ لیکن اختلاف جو ختم ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں مسلمان ہم دونوں کا اتفاق نہیں کے کے <coughs> <سلامت coughs> بس <coughs> بس دو اس میں بڑی آپ نے مجھے بات بتائی تو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی اللہ نے کہا کہ وہ جو آیت ہے نا سہول نساء کی کہ بھائی کا خطرہ ہو تو ہن ہن المضاجع تو مدوجیا کا مطلب یعنی بستر تو کہا کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ جیسے کمرہ بھی الگ ہو جائے غرفہ الگ ہو جائے یا حجرہ الگ ہو جائے تو اس میں انہوں نے کہا کہ میاں جیسے آپ نے کہا کہ اختلاف تو ہوتا ہی ہے اور اس میں ہو سکتا ہے جو ہر دو انسانوں میں ہوگا تو کہا کہ اختلاف حل کب ہوگا جب اس اختلاف کی خبر میاں بیوی بی کے درمیان سے اور کمرے سے باہر نہ جائے عموماً یعنی وہ جرو ہونا پھر مدوا دیے گا باہر نہیں اندر وہ جرو ہونا اب ہوتا کیا ہے یہ آپ دیکھیں گے معاشروں میں اپنے سامنے جب وہ اختلافی مسئلہ نکل کے ادھر اس اہل الزوج اور اہل الزوجہ کے پاس پہنچتا ہے تو پھر مسائل خراب ہوتا سب so, کئی دفعہ ان میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے وہ یہ دونوں بے چارے بعد میں صولہ صفائی کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ دونوں کے گھر والے جو ہیں وہ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں اب جیسے ہو ہی نہیں سکتی بھئی انہوں نے ان کی شادی ہے تمہاری تو شادی نہیں ہے وہ اگر صلاح صفائی کرنے چاہ رہے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے وہ کھڑا ہو جائے گا نہیں وہاں اس کی بہن کھڑی ہو گئی ادھر اس کا بھائی کھڑا ہو گیا اس کے چچا ہو گیا. کسی کا گھر اپنا خراب ہوا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہاں بھی چکر چلاؤ حسد اور وہ کے اثرات بھی آ جاتے ہیں سب کب ہوتے ہیں جب وہ جھگڑا مسئلہ میاں بیوی کے درمیان دیا جاتا ہے جب تک درمیان میں رہے گا حل ہونے کے بڑے قبی امکانات ہیں کسی بھی طریقے پہ جب بیچ میں اور لوگ آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ موب بن جاتا ہے اور پھر موب مینٹیلٹی جو ہے نا وہ اور ہی ہوتی ہے موب میں نہیں اسی لیے اللہ کی جگہ انزم بوا حدوم و لہٰ مثنا و یہ دو دو بندے جب تک بیٹھ کے گفتگو کرتے رہے نا معاملہ ٹھیک رہے گا پھر وہ غور و فکر اور صحیح نتیجے تک پہنچنا زیادہ آسان ہے تیسرا چوتھا پانچواں دسواں داخل ہو گیا سمجھ لو کہ وہ راہیں دس ہو گئیں وہ کس صورت میں ہے اگر ان طریقوں پر معاملات حل نہ ہو سکے تو پھر کیا بتائے پھر ہر منہ ہر بات یعنی جتنے منہ اتنی بات نہیں حکم ام بن من ہی ایک ایک کو حکم بنانا ہے بس یہ دونوں بیٹھ کے طے کریں جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ کبو لوگ کیا؟ کیا ہے اس, کے بعد؟ اس سے پہلے اختلاف ہے آج تو آپ لوگوں نے پڑھنا بھی تھا حور مقصورات الفل خیام بس یہ ہی آخریات ہیں لیکن یہ بھی کیا ہے وہی قسر کا مطلب ہے روک کے رکھنا تو حور مقصورات رکی ہوئی خواتین ہے وہ حرن مقصورات الفی خیامی فلخیات خیمتن کی جمع خیام تو یہاں سے بھی کیا پتہ چلا خیرات حسان الحسان یہ صفت اور ان کی مزید پسندیدہ یعنی ان کی طرف رغبت پیدا کرنے والی صفات میں سے ایک صفات کیا ہے ان لا یخرجن من ہن اللہ یخرج نمتی ہن تبرج حاجا فلا تخرج تبقى في بيتها تقر في بيتها نفی في کن صدق الله العظيم. آپ قرآن مجید میں اس طرح جیسے جنتی خواتین کی صفات ہیں تو وہ اصلاً صفات رغبت کے لیے ہیں سمجھا رہی کہ رغبت کے لیے اس کا مطلب پتہ چلا کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان میں یہ صفات ہونی چاہیے ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ یعنی مغرب میں خواتین کا وجود ختم ہو گیا وہاں خواتین نہیں ہیں وہ جو اس طرح کی ہیں وہ خواتین نہیں خواتین کی کچھ صفات ہیں وہ صفات اگر نہیں ہوگی تو صرف حیاتیاتی طور پہ جسمانی طور پہ خاتون ہونے کا مطلب کچھ نہیں ہوتا خواتینی جو صفات ہیں جم جمی جمال ان کی صفت ہے اور جمال کی خاصیت کیا ہے وہ بتاتا تھے جمال کی خاصیت ہے جمال, جمال اپنے آپ کو چھپاتا ہے ٹھیک ہے جمال ظہور نہیں آپ جمال تک پہنچنے جاتا کہ وہ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول ہے تو وہ کانٹوں کے درمیان ہے گلاب کا پھول ہے لیکن وہ کانٹوں کے درمیان اس نے اپنے اوپر حفاظتی کچھ حصار باندھے ہوئے تو جمال کی خصوصیت کیا الجمال و نفسه أليس كذلك أعرض كما تقول المرأة أورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان استشرفها است... آ... الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالأمس نحن قرأنا ثلاثة آراء في تفسير الآية واليوم إن شاء الله سنقرأ الآية من أي آيات سنقرأ إذ غرض عليه نعم من إحدى وثلاثين من سے بولن قنت ها اذن رضا عليه متعلقن مذكور متعلقن بي رضا متعلقن بي مذكور مقدرتا بلا شيء من دواه المغربي الى القروي الصواب يناد الصافي من الخير القائم على ثلاثه فوا سلافي سلافي القواعد Hmm. فو hmm. فرس hmm. <صفر> بس لازم تفرقوا بين الجواد والجواد الجواد اسم الله سبحانه وتعالى كثير من الخطباء انا رايتهم هم يقرؤون هكذا جواد الملك الجواد الجواد, الجواد علينا ان نفرق بين جواد وجواد فالجواد هو مصدر والجواد اسم مبالغه أو, او هنا ليس مصدرا ولكن ياتي مصدر كمان جاء يد يجود جودا وجوادا جاء يد جودا وجوادا هو الفرس او او جايي جذر رقد يجود يجودا جودا وجوادا الى جيد الرقص أي يجري جيدا يركض جيدا وصفا قائدي فهي بوصفين بوصفين بوصفين محمودين ووقفه سبحان الله هذا شيء جديد يعني هناك وصفان الوصف الأول حينما تكون الخيول واقفه فهي صافنه والوصف الثاني الجيات حينما تسري وتركض فهي جياد فهناك وصفان للخيل واقفه وجاريه ام استمر عرضها حتى استمر الغمامه طوال الشمس ولم يصل ولم يصلي العصر فقال اني احضرت فرد الخيل اي الخيل والاذ موت سميت الخير خيرا عن ذكر ربي اي عليه حتى دارت يعني انه يقول ان يعني في هذا الرأي عن بما نه على اني احببت حب الخير على ذكر ربي عن ذكر ربي است استر... استر... بما يحجبها يعني شوفوا أن الضمائر هكذا فجأة تحولت إلى الشمس هذا لا يليق بالكلام في الحقيقة الصافنات، الجياء، التوارط فيجب أن تكون الضمائر كلها للخيول أليس كذلك؟ ولكن في هذا الرأي الذي هو رأي جماهير المفسرين نحن لا نخطي هذا الرأي ولكن نحن مع الإمام نعم مع الامام وهو فخر دین الرازی الذي لم يرضى هذا التفسير وجاء بتفسير آخر وقال انا سأركز على النص بس نص فقط فإذا كان هناك تفسير ممكن بدون الالتفات الى الاسرائیليات فلماذا لا ناخذ به فلماذا لا نأخذ به نعم ردوها علي ایت ویدو اردو خیل مرة نفر <تصفيق> اگه شوفوا يعني ردها توارت بالحجاب فجاءت وكان ردها عليه رد الشمس بعض المفسرين هكذا كما ذكروا ردها عليه ايش ردوها عليه ولذلك حديث رد الشمس للنبي صلى الله عليه وسلم نعم تفيق يتدفق اخذ ياخذ شرع يشرع جعل يجعل كلها من افعال الشروع افعالي الشروح اي شرائع بدن لله تعالى في الشريعه وكيل المراد بالمسمى و وسمها وسمها وسمى جعل العلامه عليه كانه وسم هذه الخيول لكي تدل هذه الاوسام وسم انها محبوسه لجهاد للجهاد في الله سبحانه وتعالى الامام في تفسیر الا من المام المام الرازی قدر الرح الکرین الرباط الخيل من من الجهاد في سبيل الله ورباط الخيل هو ربط الخيل أيضا وتربيته وتغذيته لكي يكون مستعدا للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى امم الناس سليمان تاج الى الى الجهاد فامر باقتال الخيل, الخيل واعدادها أي إرقاضها وإجرائها من العدو عداء يعدو عدواً بمعنى المشي سريعاً أو الركض ولذلك اتليد هذا الذي يسبق ويشارك في المسابقات يقال له عداء عداء يعدو عداء الاسم المبالغة لماذا؟ لأنه يركض سريعاً للإعداء أي للركض فهمتم ولا لا؟ ليس للأعداء <متحدث> ولا قواي اني داوته لا لها لاجل دنيا وحفظ حفظ النفس انما اقوي غاليًا بديني ديني هذا هو إني أحببت حب الخير وهذا الحب نشأ من ذكر الله سبحانه وتعالى أريد تقوية ديني واعلاء كلمتي ولذلك اربي الخير ليس لأمر الدنيا بل لامر الدين <متحدث> عن ربي. سبحان الله. لأن عن هذا يشعر بالصدور يشعر إني أحببت حب الخير عن هناك تضمين إذا أخذنا هذا الرأي فهناك تضمين ان هذا الحب صدر عن ذكر ربي فهمتم؟ وهذا هو الأفضل لأننا نقول على هذا الرأي أن الحروف الجارة لا تأتي مكان بعضها البعض بل إذا جاء حرف جر إلى مكان حرف جر آخر فيجب أن يكون هناك تضمين لفعل آخر. كذلك فهذا هو إني أعببت حب الخير صادرا عن ذكر ربي صادرا عن ذكر ربي وهذا الرأي حسن جدا ثم أمر حتى هذا الرأي حسن جدا ولكن الإمام شهاب الدين الألوسي قدس صوره يرى ان هذا الرأي فيه تكلف والله اعلم ولكن لا يبدو اي تكلف او تكلف والله اعلم بردها الي سوق جمع اساق سا وسوق وسيقان سيقان اذا جمع فهمتوا من اعظم من اعظمي عده الجهاد جمع عده جمع عده ما يعد للجهاد العده ما يعد لاي امر فعده الجهاد ما يعد لامر الجهاد من السلاح والخيول من الجن من الحزم اي من العزم اسمي مباشره وير يعلم الاخرين ايضا ان الوالي يجب عليه أن يعتني بهذه الاشياء بنفسه اليس كذلك لانه وقائد الجهاد وقائد الجيش فعليه أن يتعهد امر الخيول وأمر الصياق بنفسه ولا يكلف احدا غيره لهذا الأمر نعلم معنى عالم الناس دي حتى يعلمها هل... يعلم. حتى يعلم ما مرض. مرض. مرض. مرض. مرض. وقال ان انها الذي ينطبق عليه لفظ القران, لفظ القرآن. شفت أنه قال ان هذا الذي ينطبق عليه لفظ القرآن ولا يترتب عليه شيء من المحذورات أي من المحذورات إذا أخذنا من الإسرائيليات فهذه الروايات منافية لعصمة الأنبياء لعصمة الأنبياء لأن هذه الرواية تقول إن سليمان سليمان عليه السلام اشتغل بالدنيا اشتغل بالدنيا وغفل عن صلاة العصر حتى غربة الشمس أليس هذا ذنبا؟ هذا دم فهذا منافل لعصمه الانبياء فلماذا ناخذ بمثل هذه الروايات ونترك الفاظ القرآن التي تحمل وجوها كثيرة تحمل وجوها كثيره لا شيء من المخضورات لا هذا بمعنى انتهى انتهى الف همزه هذا رمز للانتهاء ايش المعنى انتهى انتهى كلام الامام الرازي عليه الرحمان ملخصا اي نحن لخصنا كلامه ولكنه الان انتهى فهمتم ولا لا الان آ... اليوم دورك ان شاء الله انت ستقرا اليوم من بدايه ايه شنو بدايه بدايه بتاعه الدرس بتاعه اوكي اليوم ولا غدا كبرنا هيك مره هيك يمكن يعني يا زبيد ونقل العلوسي الشعراني شعراني وهو عبد الوهاب الشعراني من الصوفيه الكبار ومن العلماء الشافعية الذي ايش فعل الذي فسر كلام محيي الدين ابن العربي وبرئه من تهمه وحده الوجود ومن تهمه الكفر ايضا وهو إمام كبير عبد الوهاب الشعراني قدس الله سره من علماء مصر نعم اللهم لنا هذا التفسير الكلام ليس للشعراني هذا الكلام للآلوسي لأنه قال ونقل الآلوسي عن الشعران نحوه أي هذا الرأي تقريبا ثم بعد أن ناقش هذا التفسير من ناقش هذا التفسير؟ الآلوسي قال إنه وجه ممكن في الآية على بعد على بعد يعني في تكلف ولكنه ممكن إذا قطع النظر عن الأخبار المأثورة ولكن هذه الأخبار المأثورة من الإسرائيليات ولذلك علينا ان نقطع نظرنا عن عن مثل هذه الاخبار لماذا لا نقطع اليس كذلك فهذا ونعم سجلوا كيف ان هي شورشطا ودوكو وابسولاكي انه مار دي هي هناك راي انا ذكرت بالامس رايني الراي الاول انه ذبح وقرب بهذه الخيول الى الله سبحانه وتعالى لانه اشتغل بها عن ذكر الله سبحانه وتعالى والراي الثاني انه في الحقيقه كان يتعهد هذه الخيول لأمر الجهاد فهو اشتغل عن الصلاة ولكن اشتغل بالعبادة عن العبادة بالعبادة عن العبادة ولذلك رد الخيل إلى نفسه ومسع الخيول حبا وكرامة وليس ذبحا لأن هذه الخيول معدة للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فلا يجوز التفريط فيها فلا يجوز التفريط فيها فإذا أخذنا هذا الرأي الرأي الثاني الذي يقول إنه لم يشتغل بأمر الدنيا بل اشتغل بأمر الجهاد كما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عن إني أجهز الجيش وأنا في الصلاة ليس هذا قد ورد عن سيدنا عمر فيقول العلماء لماذا؟ هو أليس حاضرا وخاشيا وخاضعا في صلاته؟ لا بمعنى أنه في صلاته جمع بين عباد القيام عبادة الصلاة فهو خاش وخاضع ومع ذلك ويفكر في أمر المسلمين وفي أمر الدين وكيف سيغلب المسلمون على الكفار وكيف ستعدو كلمة الله سبحانه وتعالى فهو جمع بين عبادتين في عبادة واحدة ولكن لم يكن هذه أو لم تكن هذه عادته أليس كذلك؟ بل ربما هو يجهد الجيش لغزو الفارس أو لغزو الروم وهو يصلي صلاة الظهر ويفكر في هذه الأمور وهذا لا محظور فيه لأن الإنسان في بعض الأحيان لا يقدر على مثل هذه الأفكار التي تعتري على ذهنه هل هذا ربو وبعد ذلك قبل أن نقرأ من التفسير أذكر لكم القصة الإسرائيلية الكاذبة المكذوبة على الأنبياء التي ذكرت في تفسير هذه الآية ولقد فتنا وهذا ايضا موجود في التفسير في كتب التفسير الماثور هذه القصة صحيحه هذه قصه صحيحه ولكن هناك قصه أخرى هناك قصه اخرى ولقد فتن سليمان والقيناه على كرسي جسدا ثم أنا القصة الصحيحه سنقراها من التفسير وهي موجوده في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح المسلم ولكن هناك رواية إسرائيلية تقول غير هذا هذه الرواية تقول إن سليمان عليه السلام تزوج بامرأة عابدة للأوثان والأصنام فهذه امرأة كانت مشتكة ولكن والعياب بالله أن سيدنا سليمان تزوج بها فهذه المرأة كانت تعبد الوثن في بيت من؟ في بيت سليمان عليه السلام مرة أراد سليمان أن يغتسل وكان عنده خاتم وكان عنده خاتم الذي كان دليلا على ملكه ودليلا على فرماناته وهذه أيضا يستعمل بالأربية فرماناته وأوامره فإنه دخل للإغتسال وأعطى هذه هذا الخاتم لزوجته المشركة فجاء إليها الشيطان وأخذ هذا الخاتم من هذه المرأة وجلس وتشكل بهیئة سليمان عليه السلام وجلس على تخته وعلى عرشه وبدأ يحكم وبدأ يحكم وقال شوفوا يعني انظروا عندي خاتم سليمان أيضا فانا سليمان و لما خرج سليمان من الحمام و لم يجد ثيابه لأن هذه الثياب لبسه الشيطان هذا الجن وبدأ يقول للناس أنا سليمان أنا سليمان ولكن لا يلتفت إليه أحد ولا يصدقه أحد وبعد ذلك أكرمه الله سبحانه وتعالى وأنزل هذا الشيطان الذي جلس على أرشه أنزله من الأرش ورد الخاتم إلى سليمان عليه السلام وهذا هو الجسد جسد من؟ جسد الشيطان جسد الجن هذا الذي ألقي على كرسيه وعلى أرشه هذه القصة التي وردت في الإسرائيليات فهو في الحقيقة يعني شيخ إمران هذا لا يلتفت إلى كلامه مثل الإسرائيليات لا يلتفت إلى كلام مثل هذا الرجل ولكن التفسير الصحيح الذي ورد في الصحيحين ونحن سنقرى إن شاء الله فلقد قتلنا سليمانا إخلال الله وابتبرناه وابتبرناه ثم ضرر لا حلف لا لا جواب قسم لا يطوفن بنا على ليله ف هذا مختصرا هناك في حديث آخر كانت عنده 70 امراه 70 امراه وقال اني سأطوف على 70 من ازواجي في ليله واحدة وكل هذه النساء ستلد ولدا وهذا الولد سيجاهد في سبيل الله ولكنه لم يستثنى نسي لم يستثني لم يقل ان شاء الله فما الذي حدث كذلك كل واحد 100% في سبيل الله فيطيل له ان ولم بشق انسان یعنی جا ادبی وولد وہ حاضل وولد عیل بولایا لہی سکا ملن فی خل خت ہے وہ خیا نا مص الجس القابلة من بالعربية التي تخرج الولد من بطن أمها ما نسميه نحن؟ داية؟, داية؟ والله أعلم هذه هي القابلة لماذا تسمى قابلة؟ لأنها تقبل الولد تقبل الولد وبعدها على كرسيه على كرسيه على رد عليه ليراب ليراب فكأن ذلك النهلة لم يستفني استصنع يفتسني لما لماذا لم يستغرقه من الحرص من الحرس للجهاد في سبيل الله لما استغرق من الترسيل والقدر والحرر عليه من الثمن الثمن بدل الى مقام مقامه الى مقامه في خلاف خلاف الاول هذا بالنسبه الى مقام سيدنا سليمان عليه السلام خلاف الاول ايش خلاف الاول انه نسي نسي بس ان يقول ان شاء الله فابتلاه الله سبحانه وتعالى بجسد والجسد شق الولد وليس ولدا كاملا نعم لقد عذب لما فاناب فاناب ان الله ورجائي لیکن اگلی کلاس کا کیا نہیں میری تو 11.20 پہ کلاس ہے ان کے بھی سمجھ لیں ٹیسٹ ہو رہے ہیں نا یہ ٹیسٹ ہی سمجھے اس کو ٹیسٹ سمجھے نمبر جو ہے وہ نوٹ ہو رہے ہیں لہٰذا سیریس ہو جائے کھا رہے کی آپ کی باری آ رہی ہے انشاءاللہ ہاں بخت علی صاحب آپ درختر حیات صاحب سے تھوڑی عربی پڑھیں ایسا کوئی شوق ہے نا عربی کا خدر ریاض صاحب محنت کرنے والے انسان ہے تو